لری نہ کفر اور کافروں نے کہا لی اپنے رسولوں سے کافروں نے رسولوں سے کہا ل نخری جن نہ کم ضرور بضر ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے نہ اس قدر مغرور ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نصیحت بند کر دیں ورنہ آپ کو ہم اپنے علاقے سے باہر کر دیں گے او لا او دن پی یا پھر آپ ہمارے دین میں آ جائیں یعنی آپ بھی ہمارے جیسے بن جائیں یا پھر ہماری بستی سے باہر نکلنے نکل کے لیے تیار ہو جائیں تو اوح الہی بس ان کے رب نے ان کی طرف رسولوں کی طرف وہی فرمائی لنو لیکن نہ ضرور ب ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور ضرور ب ضرور ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے الردا زمین میں مِن بَعْدِهِمْ ان ظالموں کے بعد ظالم تباہ ہو جائیں گے اور مومنین نیک صالح سالے ان کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے کا لمن خوف مقومی و یہ فضیلتیں یہ برکتیں اسے ملیں گی جو کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے مراد یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے تو اسے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے گا وہ خاف وعید وعید کہتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی نے گناہوں پر جو عذاب کا ذکر فرمایا کہ جھوٹ بولیں گے تو اس کی یہ سزا ہے غیبت کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے اسے وعید کہتے ہیں اور یہ فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو میری وعید سے ڈرے اور عذابات سن کر گناہوں سے توبہ کر ہمیں تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہے ہم عیسائیت کریمہ پر غور کریں کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کیا ہم گناہوں کی وعید سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وسطہ اور انہوں نے فیصلہ مانگا کافر کہنے لگے کہ اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کر دے اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر وہ خواب کل جبارن عنید ہر سرکش زدی ہر دھرم زلیل اور رسوا اور نامراد ہو گیا جب بار سے مراد سرکشی کرنے والا ورور تکبر کرنے والا عنید سے مراد ضد کرنے والا ہر دھرمی کرنے والا جس نے بھی یہ کام کیے وہ نا مراد ہو گیا ناکام ہو گیا یوں او ای جہن کچھ عرصے دنیا میں رہے پھر ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے تو وہ دنیا سے گئے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کیا ہے میو وغ جہنم اس کے بعد ان کے لیے صرف جہنم ہے اللہ اکبر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا فرمایا و یوس او مدید اِن انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ سے بنا ہوگا جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ انہیں پینے کو دیا جائے گا اور وہ بھی اس قدر گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ وہ منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے منہ کی کھال منہ کا گوشت جھڑ کر اس میں گر جائے گا مگر اس شدت کی پیاس ہوگی اس شدت کی پیاس ہوگی کہ پینے پر مجبور ہوں گے یتھا وہ اسے بشکل تھوڑا سا گھونٹ گھونٹ کر کر پیئیں گے یہ تجر کے معنی ہیں جو چیز اتارنے کی کوشش کی جائے لیکن اتر نہ سکے ولا ی کادو اس قدر یہ خولناک ہوگا کہ ہلک کے نیچے اترنے کی انہیں امید نہ ہوگی حلق میں پھنس جائے گا اور پھر جب اترے گا جسم کی ہر چیز کو گلا کر باہر نکال دے گا اس قدر جہنم میں تکلیف ہوگی وہ یا تی ہل مؤت مکان چاروں طرف سے موت ان کے پاس آئے گی وہاں ہوا بھی تکلیف تو ایسی ہوگی کہ انسان ایک لمحے میں ہزار مردبہ مر جائے ایسی تکلیف ہوگی ماں ہو ابھی میت مگر انہیں موت نہیں آئے گی جان نہیں نکلے گی ہمیشہ کی تکلیف ہے جہنم میں اس کے لیے جس کا ایمان برباد ہو گیا ومیوں رو ایبن غلی ہر عذاب کے بعد دوسرا عذاب سخت ترین ہے جہنم میں ایک عذاب دیا جائے گا جہنم ہی سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو دوسرے لمحے اس سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا یوں سمجھیے کہ جہنم میں ہر گزرنے والا لمحہ عذابات اور سختی کو بڑھا دے گا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں عذاب میں نار میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے وہ کام وہ برائیاں وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ان کاموں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق قطع فرمائے مثر الین ربیم ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کی مثال اور ان کے اعمال کی مثال کہ کافر بھی تو بظاہر اچھے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اعمال ان کے بظاہر اچھے نظر آنے والے اعمال رماد رخ کی طرح ہوں گے جیسے آگ بڑی سے بڑی چیز ہو بہت بڑی صندوق ہو لکڑی کی یا بہت بڑی لکڑی کی الماری ہو جب آگ اسے جلاتی ہے تو جلانے کے بعد آپ بتائیے راہ کتنی سے رہ جاتی ہے تو ایسے ہی ان کے آماد بے وقت ہوں گے کر رماد راہ کی طرح بے حیثیت ہوں گے اور پھر اس راک پر زوردار تیز سخت ہوا چلے تو اس راک کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے امال کا نیک آمال کا کوئی وجود آخرت میں باقی نہ ہوگا کرمادی نشتدت فی یوم عاصف جیسے وہ راکھ جس پر سخت ہوا پہنچے سخت آندھی والے دن تو راکھ کا بھی وجود باقی نہیں رہتا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہے یقیناً ایمان سے اگر محرومی ہو جائے تو پھر کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا لا یق مما کسبوا کسبو آلہ جن کے ایمان برباد ہو جائیں گے جو کچھ انہوں نے نیک آمال کیے ہوں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے مولار البید یہی دور کی گمراہی ہے اصل تباہی یہی ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے علم کیا تم نے نہ دیکھا تم نے غور نہ کیا ان اللہ حق بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کوئی نقص باقی نہ رکھا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے بڑے سے بڑا سائنسدان بنا لے بڑی سی بڑی ماہر کمپنی کسی چیز کو بنائے آپ جانتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کا نیا ماڈل آتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ پرانے ماڈل میں بڑی خامیاں تھیں ہر دنیا کی بنائی ہوئی چیز جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اس میں دوسرا انسان عیب تلاش کر لیتا ہے لیکن رب العالمین نے جس چیز کو پیدا فرمایا ایسا پیدا فرمایا ایسا پیدا فرمایا کہ کوئی نقص باقی نہ رکھا یہاں تک کہ مفصرین فرماتے ہیں محتسین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عجیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں پانچ کے بجائے چھ ہیں ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں آنکھوں کا وجود ہی نہیں ہے یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھیپھڑا ان کا نہیں ہوتا ماس کی پیدائشی طور پر گردے نہیں ہوتے فرمایا یہ اللہ تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لیے پیدا فرمایا اے لوگوں شکر ادا کرو اگر تمہارے یہاں بھی ایسی ولادت ہوتی یا تم ایسے ہوتے کہ تمہاری آنکھیں ہی نہ ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے تو کبھی کبھی عبرت کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایسا پیدا کر دے لیکن اس کا کرم ہے آپ نے ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمر بیس سال کی ہے لیکن ان کی عقل صرف تین سال جتنی ہے چار سال جتنی عقل ہے عقل کی گروتھ نہیں ہے مظاہر اگر سی ٹی اسکین کروائیں اور اس کے دماغ کو دیکھیں تو بظاہر اس کا دماغ اتنا ہی ہے لیکن شعور اور عقل وہ بڑھ نہیں رہی ڈاکٹر آجز ہیں دنیا کے پاس اس کا علاج نہیں ہے اس سے بندے کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے اے انسان تو جس عقل پر ناس کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے اپنے کاروبار کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا یہ عقل کس نے عطا فرمائی ہے وہ چاہے تو تمہاری عمریں بڑی ہو جائیں جسم بڑا ہو جائے لیکن عقل کی گروتھ روک دی جائے تو تم کیا کر لو گے اسی طرح بڑے بڑے ماہر بڑے بڑے سمجھدار لوگ کسی حادثے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ عقل کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں پر کیسا بوجھ بن جاتے ہیں بھی ہم نے عبرت حاصل کی المطوں تم نے سوچا ان اللہ خلق سماواتی وپ بالحق شک اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا ایشا یو ہب کم اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے تم سب کو فنا کر دے وہ بِخَلْقٍ خلقن جدید اور دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے اس کے لیے کوئی کام ایسا مشکل نہیں وَمَا ذالکا عَلَى بھی عزیز اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہ برضول جَمِيعًا اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر کی جائے گی تو جب اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے فقالت دعافا نست برو تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہوتا کیا تھا کہ انسان اگر غور کرے تو جو مالدار ہیں سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں وہ اگر نیک ہیں تو لوگ بھی نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اگر عہدے دار افسر حکمران، مالدار بے حیائی کی طرف ہوں گناہوں کی طرف ہوں تو نادان لوگ جو غریب لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں تو فرمایا ایسے لوگ جو سرداروں مالداروں حکمرانوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور تباہ ہوں گے وہ کہیں گے فقالت لِلَّذِينَ ال کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لکم تَبَعًا بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے تبان تمہاری باتیں ہم نے مانی ہیں تمہارے فیشن کو تمہارے کلچر کو تمہارے انداز کو تمہاری گفتگو کو ہم نے اختیار کیا آج بھی یہی یہ ہو رہا اب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہماری طرف آ رہا ہے کل بروز بر قیامت وہ یہ کہیں کہ انا مناب اللہ کی منشئی <شَيْد> کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ بھی عذاب دور کر سکتے ہو لو وہ سردار کہیں گے کہ ہم خود اللہ کے عذاب میں گرستار ہیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے لو ہدا حدئی ناکم اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے مراد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم گمراہ رہے اور تم بھی ہمارے پیروکار بن گئے سواون علئی ہم پر بر برابر ہے آج چاہے ہم چیف و پکار کریں ام صبر یا ہم صبر کریں اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مالانا ام مشیش اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے تو انسان اگر نافرمانی کرتا ہے تو سرداروں کی وجہ سے مالداروں کی وجہ سے